السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق اللہ العظیم عزیز بہنوں یہ دنیا داربطلاح اور دار المتحان ہے موت اور زندگی کی تخلیق ہی ابتلا اور امتحان ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں تبارکی بیل ملک وہ کل کلش قدیر اللہ فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں تاکہ اللہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے اسی طرح سورہ بکار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول نغلوش خوف ہم تمہارا اس طریقے سے امتحان لیں گے اس طرح تمہیں آزمائیں گے کہ کبھی تم پر خوف مسلط کریں گے کبھی تمہیں بھوک سے دوچار کریں گے کبھی تمہارے مال کم ہو جائیں گے کبھی تمہارے درمیان موتیں واقع ہوں گی ہم تمہاری طرح طرح سے آزمائش کریں گے اس آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاََََََََََََ <وَلَنَبُلُوَنَّكُن> ہم تمہارا امتحان لیں گے اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے تو مخاطب کو فکر ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ امتحان میں وہ کامیاب ہو ایسا نہ ہو کہ امتحان میں میں فیل ہو جاؤں اور یہ اصول ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواظ کو جمع رکھتا ہے کیونکہ امتحان کے وقت بد حواس ہو جانے سے انسان کے فیل ہو جانے کے خطرات ہوتے ہیں اس آیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ادھر ذکر کیا ہے والن <وَلَنَبُلُوَنَّكُن> نبول یہ لفظ اس بات پر تنبیہ کر رہا ہے کہ خوشی غمی کا آنا مال و جان میں کمی کا واقع ہونا یہ سب بطور امتحان ہے جتنی بھی تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی یہ بطور امتحان ہے اس لیے بدحواس نہیں ہونا بلکہ امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے بشئی امن الخوف اللہ تعالیٰ نے امتحان کا طریقہ بھی بتا دیا کہ امتحان کس طریقے سے ہوگا کبھی تم پر دشمنوں کا خوف مسلط کریں گے کبھی تمہیں ولجو بوک کے ساتھ آزمائیں گے کہ ذریعے آزمائیں گے غریبی ڈال کر آزمائیں گے وہ نقص من الموال کبھی مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے غریبی ڈال کے آزمائیں گے ول کبھی جانوں کو قبض کر کے آزمائیں گے ایک کول ہے کہ اس آیت میں خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے اور جو بوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں نقسم من الاموال اس سے مراد زکاة اور صدقات ہے والانفس اس سے مراد بیماریاں ہیں وہرات اس سے مراد اولاد کا مر جانا ہے اولاد کا فوت ہو جانا ہے ترمزی میں حدیث آتی ہے حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا قبض کیا وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کا سکون لے لیا وہ عرض کرتے ہیں ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کیا تھا تب اس نے کیا کیا فرشتے ارض کرتے ہیں اے اللہ اس نے انا للہ و انہ الیہ اون پڑھا اور تیری حمد بیان کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين खुशखबरी दीजिए صبر کرنے والوں کو امتحان میں دو درجے ہوتے ہیں امتحان میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں ایک فیل ہو جانا یا پاس ہو جانا اس ایت میں اللہ رب العزت نے پاس ہونے کا طریقہ بتا دیا وہ کیا وہ بشر صابرین امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے تمہیں صبر کرنا پڑے گا اور یہ بات یاد رکھیے صبر وہی ہے جو مصیبت کے وقت ہو یہ نہیں کہ جب مصیبت آئی تب گربان کو چاق کر لیا بےصبری کا مظاہرہ کر دیا بعد میں کہہ دیا کہ چلو صبر ہی تو ہے بعد میں صبر تو سبھی کو آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدمت صبر اصل صبر وہی ہے جو مصیبت کے وقت ہو اور اگر کوئی بندہ مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت کسی کی موت پر وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ بے صبری میں نہیں آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے پھر کہا اے ابراہیم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دل پریشان ہے تیری جدائی پر ہم کو رنج ہے لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کلمہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے آنکھوں سے رونا بے صبری نہیں ہے بلکہ آواز کے ساتھ رونا برے کلمات نکالنا برے اعمال کرنا بے صبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظر خد و شک الجیوب ودعا دعا الجاہلیہ فلیس سمینہ جس نے پریشانی کے وقت مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا گریبان کو چاک کیا اور جیسے زمانہ جہلیت میں لوگ بری بری آوازیں نکالا کرتے تھے وہ ویلا کرتے تھے روتے تھے ویسے کسی نے کیا فلحی سمنا ایسے بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیتے ہیں اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا نوحہ کہلاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان اللہ احاطہ اللہ تعالی نوحا کرنے والی عورت پر لانت کرتا ہے صحیح مسلم حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحا کرنے والی عورت اگر توبہ کی بغیر مر جاتی ہے تو قیامت والے اسے کتران کا کرتا پہنایا جائے گا ہم لوگ جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں تکالیف آتی ہیں ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم اپنی زبان سے بہت بری بری باتیں نکالتے ہیں شرک باتیں اپنی زبان سے کرتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کو نظر آئے تھے ہم ہی رہتے تھے ہمارے اوپر ہی آزمائشیں ڈالنی تھی لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے اسی لیے تو وہ ہمیں تکالیف سے ہمارے اوپر تکالیف ڈالتا ہے اسی لیے تو وہ ہمیں پریشان کرتا ہے ہمارے اوپر غم ڈالتا ہے تاکہ ان غموں کے ذریعے سے ان دکھوں کے ذریعے سے ان تکالیف کے ذریعے سے وہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر سکے ہمارے درجات بلند کر سکے اس حوالے سے بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھوں گی صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف بیماری فکر رنج غم پہنچے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ اس کے ذریعے بھی اس کے گنا معاف کر دیتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان تکالیف کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند کرتے ہیں و بشر صابرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے خوشخبری دیجیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وبشر صابرین صابرین کو خوشخبری دیں صبر کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے روکنا رک جانا ڈٹے رہنا قائم رہنا قابو رکھنا اس کے اس لغوی معنی کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں صبر کے دو معنی ہیں نمبر ایک اللہ کی نافرمانی سے رک جانا اللہ کی نافرمانی سے رک جانا بھی صبر ہے اور رب کی اطاط پر قائم رہنا جمے رہنا یہ بھی صبر ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا ادا صابط مصیبہ خوشخبری دیجیے دی صبر کرنے والوں کو پھر اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کی نشانی بتائی سب صبر کرنے والوں کی علامت بتائی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے مصیبت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مومن کو تکلیف دیتی ہے اذیت دیتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب ان پر مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کالو ان کا وردھ کیا ہوتا ہے وہ کہتے کیا ہے وہ کہتے ہیں انا للہ ہی و انہ راجی اون وہ ان للہ ہی و انہ راجی اون پڑھتے ہیں کیا اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے اس ان لاہ انہ راجی اون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی بڑی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اجر و ثواب دے دیتے ہیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی مسند احمد میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرا خامد ابو سلمہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا ل و انہ راجی اون اللہ اجرنی فی مصیبتی وقلفلی خیرمنا پڑتا ہے تو اللہ تعالی اسے بہتر بدلہ افضل بدلہ دیتے ہیں حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں جب ابو سلما کا انتقال ہوا مجھے یہ حدیث یاد تھی تو میں یہ دعا پڑھتی انا لاہی و ان الہ اللہ اجرنی فی مصیبت وخلوف لیرمنہ میں ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتی اور ساتھ ساتھ میں یہ سوچتی کہ ابو سلما سے بہتر کون ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہ وظیفہ جاری رکھا پھر اللہ نے اس کا بدلہ اس طرح دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے پیغام نکال دیا اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل کے سبحان اللہ انا لا الجیع یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر بہت سے حقائق سموئے ہوئے ہیں اس کلمے میں بہت بڑی تسلی ہے اس کلمے میں اول تو ہم دلوں جہاں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ان ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں جب ہم ہے ہی اللہ کے اس کی مخلوق ہیں تو پھر پوری طرح اس اللہ کے فیصلے پر راضی بھی ہونا ضروری ہے اس کلمے میں ہم خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ان لا ہم اللہ کے ہیں اور جب ہم اللہ کے ہیں تو ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے اور جو چیز اللہ نے ہم سے لے لی وہ اللہ نے ہی دی تھی اور اللہ نے ہی لی ہے اور ہم اللہ کے ہیں وہ چیز بھی اللہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہد و ما آفا جو بھی اللہ لیتا ہے یا دیتا ہے وہ تمام اللہ کا ہی ہے وہ انجی اون اور اس اللہ ہی کی طرف ہمارا لوٹ کر جانا ہے جو چیز ہم سے چلی گئی ہم سے جدا ہو گئی وہ اللہ کے بات ہے ہم کیوں پریشان ہو ہم بھی تو اسی کے پاس جائیں گے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی کسی بندے کو شہر میں نوکری مل جائے اسے اچھا عہدہ مل جائے وہ بندہ اس جگہ پہ چلا جاتا ہے پیچھے اس کا بیٹا بڑا پریشان رہتا ہے لوگ کہیں گے کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں گھبراتے ہو وہ تمہارا باپ تو بڑے عیش میں ہے ایک عہدے پہ فائز ہے اور تم بھی عنقریب وہیں بلا لیے جاؤ گے ایمان سے بتائیں اس طرح کے الفاظ میں جب کوئی تسلی دے گا کوئی صدمہ باقی رہ جائے گا انّا اللہ وہ انا الحاجی اون ہم اللہ کے ہیں اور جو چیز اللہ کے پاس چلی گئی ہم کیوں پریشان ہوں ہم بھی تو وہیں جانے والے ہیں رحما جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت آنے پہ انہ و انہ راجی اون پڑھتے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں سلاد کی جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے رحمت مغفرت برکت جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں ہیں مغفرتیں ہیں برکتیں ہیں بہت کچھ ہے بہت سارے انعامات ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے عام رحمتیں بھی ہیں خاص رحمتیں بھی ہیں دنیا میں بھی ان کو اچھا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین اجر ثواب اور جنت ملتی ہے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ اولا اکہوم المحتون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کرتے ہیں آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی صابرین کی لسٹ میں شامل کرے آیات کا ترجمہ سنیے فرمایا اولا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بشی امن الخوف کسی بھی چیز کے ساتھ جیسا کہ خوف ولجو بھوکھ کے ساتھ ونقش امن الاموال مالوں میں کمی کر کے ولنفسی جان میں کمی کر کے و پھلوں میں کمی کر کے وبشر صابرین اور خوشخبری دے دیں صابرین کو صبر کرنے والوں کو کون لوگ ہیں صبر کرنے والے الدینہ وہ لوگ ادا جب عصابت پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت تو وہ کیا کرتے ہیں کالو وہ کہتے ہیں انا ہم اللہ کے لیے ہیں وہ انا علی راجعون اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں الاقا یہی وہ لوگ ہیں الاقا یہی وہ لوگ ہیں علیہ ان پر صلوات تم مرغب ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں وہ اور رحمتیں ہیں الاقا اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المحت یہی ہدایت یافتہ ہیں وہ آخرداوانہ ان الحمد للہ رب العالمین